جم کی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں برے کاموں کا مزہ چکی کہیں وہ باز آئیں